گنوار بولے ہم آمان لائے تم فرماؤ تم آمان تو نہ لائے ہاں یوں کہوں کہ ہم متی ہوئے اور ابھی آمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے